الم تاراین خرجہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا الم تارا کے معنی کیا آپ نے نہ دیکھا یہاں آپ سے مراد حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خرجو مندی آ رہی ان لوگوں کی طرف جو اپنی بستیوں سے نکل کر بھاگے یہ بنی اسرائیلی تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ اور وہ ہزاروں تھے حضر الموت۔ موت کے ڈر سے یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے اور عربوں کا یہ انداز ہے کہ جب علم طرح کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس آدمی نے وہ معاملہ دیکھا ہو اسے جب اس معاملے کا ریپیٹ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں علم طرح کیا آپ نے نہ دیکھا تھا یہ عربوں کا معمول ہے تو جب حضور بعد میں ہے اور یہ واقعہ پہلے ہے تو پھر حضور سے یہ کیوں فرمایا گیا علم تارا حالانکہ اربوں کا تو اسلوب یہ ہے کہ الم طرح اس سے کہا جاتا ہے جو اس واقعے کو دیکھ چکا ہو قربان جائیے حضور کی شان پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے رب العالمین نے اپنے محبوب کو کائنات میں ہونے والے تمام واقعات دکھا دی ہے وہ چاہے تو ماضی کو بھی پیش کر سکتا ہے حال کو بھی پیش کر سکتا ہے اور مستقبل کو بھی پیش کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر سے کیوں نکلے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے شہر میں تعاون پھیل گیا تھا چوہوں سے ایک بیماری پھیلتی ہے تعاون اور کئی لوگ ہلاک ہو گئے تو یہ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے اس علاقے سے بھاگنا منع ہے اور اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے اگر وبا پھیل جائے اور سب بھاگ جائیں تو مریض تو تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے ان کی تیمارداری کون کرے گا اب مسئلہ یہ تھا کہ لوگ وبائی شخص کو ہاتھ نہیں لگاتے اس کی تیمارداری نہیں کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا آپ نے فرمایا کسی کی بیماری کسی کو اڑ کر نہیں لگتی تو تیمارداری کرنے کا حکم بھی ہے اور یہ اطمینان رکھا جائے کہ اس کی بیماری مجھے نہیں لگی تو کسی کی بیماری بھی نہیں لگتی اور اس علاقے سے بھاگنا بھی جائز نہیں بھاگے اور جنگل میں آ کر انہوں نے خیمے ڈالے اور کہا کہ یہاں وبا نہیں ہے یہاں پر ہم پڑاؤ کریں گے فق الم اللہ منہ پس بس ان سے اللہ نے فرمایا مر جاؤ سب تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتے نے آواز دی منہ سب مر جاؤ سب کے دل بند ہو گئے ہارڈ فیل ہماری اصطلاح میں اور وہ سب مر گئے ستر ہزار بال مفسرین نے ان کی تعداد لکھی اس دور کے نبی کا گزر اس مقام سے ہوا انہوں نے دیکھا کہ لاشیں پھٹ گئی ہیں بدبو آ رہی ہے انہوں نے اللہ کی جناب میں دعا کی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ثم پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا اس آیت میں درس یہ دیا جا رہا ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے ہاں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور چیز ہے مگر موت سے ڈر کر جہاد میں نہ جانا یا موت سے ڈر کر مریض کی خدمت نہ کرنا یا موت سے ڈر کر علاقہ چھوڑ کر بھاگ جانا یہ نادانی ہے ان اللہ لگو فطل علن سے بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے یش قرول ہاں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اب چونکہ موت سے فرار کا ذکر ہے تو اب اس سے متصل آیت ہے کہ جب موت سے فرار ممکن نہیں جو وقت لکھا ہے اس وقت کو موت ضرور آئے گی تو پھر جہاد میں جانے میں کیوں ڈرتے ہو اگر موت نہیں لکھی تو جہاد میں نہیں آئے گی میدان جنگ میں نہیں آئے گی حضرت خالدن ولید رضی اللہ تعالی ان ہو کسی پر سر سے لے کر پاؤں تک زخم تھے زخم کے نشانات تھے آپ جب جہاد کرتے تو خون میں نہا جاتے مگر آپ کو موت میدان جہاد میں نہیں آئے گی تو موت لکھی ہے تو آئے گی اور نہیں لکھی تو میدان جہاد میں نہیں آئے گی اور اگر لکھی ہے تو گھر بیٹھے آ جائے گی وہ قوت اور تم جہاد کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وہ عالم و خوب جان لو ان سمیع نالین بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے اور جب جہاد کی بات آتی ہے تو جہاد میں مال خرچ کرنا بھی ہے مال خرچ کرنے کی فضیلت من ددی یوقرید اللہ قرآدن حسنا اور جو کوئی اللہ کو قرض حسنا دے قرض حسنہ سے تشویش بھی دی گئی کہ اگر ہم کسی مضبوط پارٹی کو مضبوط کمپنی کو اگر قرضہ دیتے ہیں تو مال ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ قرض ضرور ہمارا واپس کرے گا تو یہاں یہ مراد ہے سمجھانے کے لیے یہ فرمایا گیا قرض حسنا یعنی تم اللہ کی بارگاہ میں جو دو اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا اور کیسا دے گا فہدا فہ لہ ادا کئی گنا بڑھا کر دے گا فرمایا دنیا میں دس گنا زیادہ دیتا ہے بلکہ دس سے لے کر سات سو گنا تک ایک روپیہ خرچ کیا ایک کے بدلے دس ایک کے بدلے سو یہ ایک کے بدلے سات سو اللہ عف الم اور قرآن نے فرمایا یہ تو ایک سمجھانے کے لیے اللہ جس کے لیے چاہے اسے زیادہ عطا فرمائے اور آخرت میں جو ملے گا سبحان اللہ واللہ یق اور اللہ یک روزی تنگ کر دیتا ہے و یب اور روزی کشادہ فرماتا ہے وہ الہ ہی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جب روزی وہ کشادہ کرتا ہے تو جب روزی کشادگی ہو روزی میں تو انسان کو چاہیے قدر کرے حدیث سے پاک میں ہے مالداری کی قدر کرے مالداری کو غنیمت جانے غربت سے پہلے یعنی مالداری میں اللہ کی راہ میں دے دے اور جب تنگستی ہو تو صبر کرے اللہ تعالی کی بارگاہ میں جھک جائے وہی روزی دینے والا ہے جب اس کی بارگاہ میں جھکیں گے غیب سے مدد فرمائے گا اللہ تعالی ہم سب کی غیب سے مدد فرمائے اور جو بے روزگار ہیں انہیں اور ہم سب کو اللہ تعالی رس حلال وسیع اور آسان عطا فرمائے کیا آپ نے نہ دیکھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جو موسا علیہ السلام کے بعد ہوا موسا علیہ اللہۃ وسلام کے جانے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل نے توریت کے احکامات کو چھوڑ دیا اور کئی گناہوں میں وہ مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ بخت نصر اور قوم عمال ان پر مسلط ہو گئی اور انہوں نے انہیں بڑی انہیں سزائیں دیں کیونکہ یہ کافر تھے مگر پندرہویں بارے میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا کہ جب کوئی مسلمان قوم گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس پر کافر کو بطور سزا مسلط کیا جاتا ہے اور یہ ہدایت ہوتی ہے کہ بندہ اگر اس وقت توبہ کر لے تو اللہ تعالی مسلمانوں کو عروج عطا فرماتا ہے کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مسلمان کے لیے ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ بندہ اگر مسلمان ہے اور دنیا کے عائشوں میں مبتلا ہو جائے اور اگر آخرت کو فراموش کر دے تو فرمایا گیا کہ پھر اسے ایسی سزائیں دی جاتی ہیں جو اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتی ہیں تو جب انہیں سزائیں دی گئیں اور قوم امالخان نے انہیں ان کی بستیوں سے باہر نکال دیا اس موقع پر اس قوم نے اپنے نبی سے کیا کہا اس کا ذکر قرآن فقان حمید نے بیان کیا قالوا جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے عباس لنا ملک ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے نقاتل فی سبیل اللہ کہ وہ ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور ہم ان کے ساتھ جہاد کرے کو ارشاد فرمایا الم ان کتبہ علیہ کو ملک بتا اللہ تو تمہارے حالات یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا گیا تو تم جہاد نہیں کرو گے کالو وہ بولے وما لنا اللہ نی سبیلّہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے قدر اخ رجنا و ابنا انع حالانکہ ہمیں ہماری بستیوں سے نکالا گیا اور ہمیں ہماری اولاد سے دور کیا گیا ہزاروں بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا تھا بستیوں سے کافروں نے انہیں باہر کیا تھا اور لاکھوں کو گرفتار کر لیا تھا یہ کہنے لگے ایسے حالات میں ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے ہم کریں گے اپنے لیے لڑیں گے اپنی اولاد کے لیے لڑیں گے اپنے ملک کو واپس حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے تو اللہ کی راہ میں ہم جہاد کیوں نہ کریں کہ جہاں ثواب بھی ہے وہاں یہ ہے کہ اس جہاد کا ہمیں فائدہ بھی ہے کہ اس طرح ہمیں دوبارہ دشمن قوم پر غلبہ مل جائے گا فلم ماں قطبہ علیہ بات در یہ ہے کہ باتیں کر لینا آسان ہوتا ہے لیکن کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ عملی دنیا کے اندر وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں پس جب فلما پس جب قطب علیہ ہی ملکی ان پر جہاد فرض کیا گیا طلو وہ جہاد سے پھر گئے اللہ قلی نم مگر تھوڑے سے لوگوں نے جہاد کیا اللہ علیہ اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اب جب انہوں نے ضد کی آپ کیجیے اور کوئی لشکر کا امیر مقرر کیجیے وہ لہم نبی ان کے نبی نے اشاعت فرمایا ان اللہ قد پولوت ملی کا بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے حضرت طالوت ایک غریب جوان تھے مگر اہل علم تھے باعمل تھے متقی پرہیزگار تھے اور تندرست تھے توانا تھے صحت مند تھے اور جنگ کرنے کی تمام صلاحیت اور لشکر کی قیادت کرنے کی تمام صلاحیت ان میں موجود تھی وہ لوگ بولے ان نہ یا کون الملک علینا اس تالوت کو ہم پر بادشاہت کیسے حاصل ہوگی وہ ناشق قبل ملک من ہو حالانکہ بادشاہت کے ہم زیادہ مستحق ہیں ولم من المال اور تعلوت کو مال میں بھی وسعت نہ دی گئی وہ غریب تھے تو کہنے لگے جو مالدار ہو وہی قوم کا سردار بننا چاہیے آپ نے شاید فرمایا اولا ان اللہ صفاح بے شک اللہ تعالیٰ نے کو تمہارے اوپر حاکم مقرر کیا ہے اور جہاں تک تم یہ بات کرتے ہو کہ یہ مالدار نہیں ہے یہ تمہاری سوچ غلط ہے اس لیے کہ جنگ لڑنے کے لیے مالداری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جنگ لڑنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو بہادر ہونا چاہیے وہ تندرست توانا ہو ذہنی اور جنگی صلاحیتیں ہوں اور دوسری بات یہ کہ وہ اہل علم ہو سمجھدار ہو دانا شخص ہو وہ زیادہ ہو بس پوتن فل جسم اور اللہ تعالی نے حضرت طالوت کو علم میں بھی کشادگی عطا فرمائی اور جسم بھی توانا عطا فرمایا تو یہ تمہاری قیادت کرنے کے اہل ہیں اور اگر تمہیں ان کی قیادت تسلیم نہیں ہے اور اس پر اعتراض کرتے ہو تو تمہارا اعتراض بیجا ہے اس لیے کہ کسی کو مقام و مرتبہ دینا تمہارے اختیار میں نہیں واللہ لاہ یوتی ملک میں یشاہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے واللہ لاہ علیم اور اللہ تعالی وسط والا علم والا ہے اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ پھر ہمارے پاس کوئی دلیل پیش کریں کہ جس دلیل سے ہمیں پتہ چلے واقعی اسے اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے اب بات یہ ہے اصل کہ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا اب اس پر دلیل مانگنا یہ کتنی بری چیز ہے لیکن اس قوم کی یہ عادت رہی اس واقعے میں مسلمانوں کو یہودیوں کی عادتیں ان کے آبا و اجداد کی عادتیں اور ان کی فطرت سمجھانا ہے بقول نبیم تو جب انہوں نے نشانی طلب کی اور فرمایا ان کے نبی نے اس وقت انیت ملک کی ہی بے شک تالوت کے بادشاہ بننے کی نشانی تابوت فی سکین تم ربی کم تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے سکینہ ہے جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں وہ بقی یا تم مما تارا کا آلو موسا وہ آلو اور اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں الملائکہ اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے ان فی ذالکہ اس بات میں لآیت اللکم ضرور تمہارے لیے نشانی ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھو یہ وہ تابوت تھا کہ جسے بنی اسرائیل ہمیشہ جنگ میں اپنے آگے رکھتے تھے اور اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے اور اس کی برکتوں سے وہ جنگ میں فتح ہو جاتے لیکن جب اس قوم نے گناہ کیے جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے تو جہاں کئی برکتوں سے وہ محروم ہو جاتی ہے وہ ایسی با چیزوں سے بھی محروم ہو جاتی ہے کبھی کبھی اس قوم کے دل سے تعظیم نکال دی جاتی ہے اور کبھی کبھی وہ ان تبرکات سے محروم کر دی جاتی ہے ان کے ساتھ بھی یہی یہ ہوا قوم امالقا اس تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور یہ اس مبارک تابوت سے جس میں حضرت موسا علیہ السلام کا عصا مبارک آپ کے لباس مبارک آپ کا امامہ شریف اور دیگر امبیا علی مسلط حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے یہ وہ تابوت لے کر قوم امال یہاں سے روانہ ہو گئی اب جب آپ نے یہ فرمایا تو اس وقت تک قوم عمال نے تابوت کی بڑی بے کی اور اسے گندگی کے ڈھیر پر رکھ دیا جب قوم امال نے یہ بے کی اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص بے کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے چاہے وہ قرآن پاک کی بے کرے چاہے وہ کسی نبی کی بے کرے چاہے وہ کسی تبرک کی بے کرے اپنا نقصان وہ خود کرتا ہے تو قوم امالقا کی پانچ بستیاں اس بے کی وجہ سے تباہ ہو گئیں ایسی بیماری پھیلی کہ پوری پوری بستیاں مر گئیں اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مرنے لگے ان کے بڑوں نے کہا لگتا ہے اس تابوت کی ہم نے بےدبی کی ہے اس کی سزا ہے انہوں نے بیل گاڑی بنائی اور بیل گاڑی پر یہ تابوت رکھ دیا اور بیلوں کا رخ جو ہے بنی اسرائیل کی آبادی کی طرف کر دیا اب قوم عمالقا اور بنی اسرائیل کی آبادی میں سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا تو فرشتے تابوت لے کر آئے الملائکہ یہ جمع کا سیرہ ہے مفسرین نے بڑی پیاری بات اشاعت فرمائی. فرمائی قرآن نے ملک نہیں فرمایا ملائکہ فرمایا ایک فرشتہ بھی تابوت لا سکتا ہے لیکن کئی فرشتے تابوت کے ساتھ کیوں آئے فرمائے ان تبرکات کی تعظیم کے لیے اور بنی اسرائیل کو یہ بتانے کے لیے کہ ان تبرکات کی عظمت اور ان تبرکات کی تعظیم کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ہی ہیں اب وہ تابوت فرشتے لے کر آئے اور اس قوم کے پاس انہوں نے تابوت رکھ دیا جب اس قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے تابوت دیکھا تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے انہوں نے کہا اب تو ہمیں فتح مل جائے گی کہ جس تابوت کو ہم آگے رکھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے اور جن کے تبرکات کے وسیلے سے ہمیں کامیابی ملتی تھی وہ تبرکات مل گئے یہاں پر ضمن یہ عرض کروں کہ مفسرین نے اس واقعے کے تحت اس بات کو لکھا ہے کہ با ادب با نصیب جس چیز کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے اس کی تعظیم کرنا چاہیے صحابہ کرام علیم و ردوان بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم سے نسبت رکھنے والی چیز کی تعظیم کیا کرتے تھے عرب کی سردی بڑی شدید سردی بھی وہاں پر پڑتی ہے اور گرمی بھی وہاں پر شدید پڑتی ہے مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر آپ نکلتے تو بچے مدینہ منورہ کے اور خدام اور لوگ پانی کے پیالے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور امام مسلم علیہ رحمٰ یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دستے مبارک اس پانی میں ڈالتے اور وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا مریضوں کو شفا ہو جاتے تو صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چلنے والوں کو چاہیے کہ جس چیز سے اللہ کے نیک بندوں پر نسبت ہے اس کی تعظیم کریں اور اس سے برکتیں حاصل کریں اور اس شیطانی وسوسے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ سچی بات بھی ہے یا غلط بات ہے یہ واقعی تبرک ان کا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی شفا شریف میں آج سے تقریباً سات سو سال قبل آپ نے کتاب مبارک لکھی پورے عالم اسلام میں مستند کتاب مانی جاتی ہے آپ اپنی کتاب شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ یہ قائدہ یاد رکھو کی جس چیز کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ فلاں سے اس کو نسبت ہے نبی سے ہے ولی سے ہے اس کی تعظیم کرو تمہیں تعظیم کا ثواب دیا جائے گا اگر کسی نے جھوٹ بولا تو اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے اگر ہم نے بدگمانی کی اور یہ تصور کیا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو تو سوال یہ ہے کہ مسلمان کو جھوٹ بول کر جہنم میں جانے کی کیا ضرورت ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ یہ تبرک جو ایک دفعہ دیکھے گا تو پانچ روپے لوں گا اور دو دفعہ دیکھے گا تو دس روپے لوں گا اس کو کوئی مالی نفع بھی نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو جہنم میں کیوں ڈالے اس پر اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو حضرت علامہ مولانا شفیع اور کاڑوی علیہ رحما کی کتاب ذکر جمیل کا مطالعہ فرمائیں کہ صحابہ کرام ایک ایک حضور کے تبرک کیسی تعزیم کیا کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ کا قول امام بخاری علیہ رحمٰ نے لکھا کہ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ ایک منہ مبارک اگر میرے پاس ہو تو وہ مجھے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ عزیز تر ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تعظیم و توقید بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے